الحمد الحمدللہ وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ وسلم علیہ العلیم من الشیطان الادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک سو چون ون ففٹی فورف المشرقین اوفر و آحف شواربہ آح شواربہ تو ظاہر ہے جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو احف شواربہ حضرت کرو مشرکین کی الحا لحیت کی جمع ہے بامانا داڑھی الحیت اس کو کہتے ہیں داڑھی کو لاتا پرانے مجید میں آتے ہیں تو اللہ داڑھی داڑیاں و احفو الشوارب احفا یخی احفو معنی کاٹنا کتروانہ ٹھیک ہے تو زیادہ کاٹنا مبالغہ کرنا کتروانے میں کاٹنے میں الشوارب شارب, شارب،, شارب کی جمع ہے معنی مچھے تو خالف المشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرقین کی مخالفت کرو او فرو اللہ کو بڑھاؤ وہ آح خوش اور مچھوں کو خوب کترواؤ خوب کٹواؤ اور مچھوں کو کٹواؤ جی ہاں مشرقین کی مخالفت کرو کہ مشرقین کیا کرتے ہیں داڑیاں کٹواتے ہیں اور مونچے بڑھاتے ہیں جی ہاں تو دیکھ لیے جائے معاشرے کو ایک نگاہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور اس پر دیا ہے کئی سارے امور میں مخالفت پر مخالفت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ عشورہ دل دل کا روزہ رکھتے ہیں جب آپ اسلطل کو پتا چلا کہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ السلام نے فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا نو کا یا دس کا ایک اور روزہ رکھوں گا یہی فرمایا حضور نے تو اب اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور رکھوں گا تو ایک مطلب نو کا ملا لیا جائے یا گیارہ کا ملا لیا جائے تو یہ کس لیے مخالفت کی بنیاد پر تو کفار کے ساتھ مخالفت یہ ہونی چاہیے کفار کے ساتھ مخالفت ہونی چاہیے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ المر احبا میں کہیں نہ چلے جائیں خالف المشرقین او فرو اللہ داڑیوں کو بڑھاؤ وق و کو کٹواؤ ایک بات بتاتا ہوں ایک دیکھیے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اگر انسان جائیں تو وہاں اس کی حد تلبوسہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہے ہرامین میں چلا جائے بیت اللہ میں ہے خانہ کعبہ کے گرد،, گرد و نواح میں موجود ہے حرم میں موجود ہے یا مسجد نقوی میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ وہاں پر کیا کرے گناہ کرے تو اگر انسان داڑھی کٹواتا ہے نا داڑھی اور وہ غلا سے کعبہ پکڑ کر کھڑا ہے وہ اس وقت بھی گناہ گار ہے وہ اس وقت بھی گناہ گار ہے کیوں اس لیے کہ یہ گناہ اس کے ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے داحمان نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ ہے مسلسل گنا اس کے ساتھ ہے باقی یہ کہ داڑھی کی حیثیت کیا ہے شریح حیثیت تو تاکیدات کے ساتھ محدثن اور فخا اس کو واجب تک لے جاتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے عاقل اور بالغ پر اور داڑھی کٹوانا خلاف شرع ہے اور قرآن مجید میں فلحی الن خلق اللہ تو یہ لوگ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے جب پیدا کیا ہے مرد کے لیے داڑھی کو تو اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی یا اللہ تعالی اگر نہ چاہتے تو پیدا ہی نہ کرتے مرد اسے عورت کی نہیں آتی تو داڑھی رکھنا کیا ہے واجب ہے باقی اس کی مقدار کیا ہے تو مقدار کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کی تو جتنی داڑھی ہے وہ تو اس پر لازم ہے رکھنا لیکن کس حد تک رکھنا ہے اور کس حد سے آگے کٹوا سکتا ہے تو وہ ہے ایک مشت ایک مشت داڑھی ٹھیک ہے جی یوں مراد لے, لے کہ ہر انسان کے اپنے مشت کا اعتبار ہوگا جو بھی داڑھی رکھنے والا ہے تو ایک مشت داڑھی یعنی چار انگلیاں اپنی جیسے آدمی مٹھی بند کرتا ہے تو اس کی چاروں انگلیاں ایک طرف رہتی ہیں اور انگوٹھا ایک طرف رہتا ہے تو صرف جو داڑھی داڑھی ہے یہ نا اگر کوئی لوگ ہیلا بہانہ کرنے کے لیے تھوڑی کو بھی آپ اس بیچ میں پکڑ لیتے ہیں اور نیچے داڑھی کٹوا لیتے ہیں نہیں صرف داڑھی تھوڑی سے نیچے نیچے جو داڑھی کا حصہ ہے وہ کیا ہو ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو وہ کٹوانا کیا ہے اس کی اجازت ہے حضرت عبداللہ اپنی امر ولی اللہ تعالی کا اپنا عمل یہی ہے اور جو اس طرح حدیث کے کیا ہے بل راغی بھی ہے آئی بات سمجھو تو خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو اوفرو اللحا و احفو الشواربا داڑیوں کو بڑھاؤ موچوں کو کٹواؤ کترواؤ ترکیب دیکھئے خالفو فیل عمر باؤزمیر فائل المشرقین مفول بیہی فیل اپنے فائل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر مبیند مشرقین کی مخالفت کرو کس چیز میں ابہام ہے اس میں اس کو مزید وضاحت چاہتا ہے کس چیزوں مخالفت کریں کیسے آگے فرما دیے او فرو اللہ تو اب خالق المشرقین فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ کے لیے انشاء ہو کر مبین اب اس کا بیان آگے آنا ہے وہ کیسے او فرو او فرو فیل باض میر فائل اللہ مفول بہی فیل اپنے فائل اور مفول بی سے مل کر جملہ فیلیا انشایہ ہو کر ماتوف علیہ واطف احفوار و مفول بی فیل اپنے فائل اور مفول بی سے مل کر جملہ فیلیا انشایہ ہو کر ماتوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معتوف انشاء ہو کر بیان مبین اور بیان مل کر مبین اور بیان مل کر جملہ فیلیا انشائیہ بیانیہ ہوا ٹھیک ہے جی خالف المشرقین جملہ انشائیہ مبین ہے او پھر وہ لوہا ماتوف علے شوارے شو راتوف ماتوف اور ماتوف الح مل کر یہ بیان ہے مبین اور بی... مبین اور بیان مل کر جملہ انشائیہ بیانیہ حدیث نمبر ایک سو فائیو بشرو ولا تو نفرو ولا تو حضرت اپو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ ناصر روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشیرو بشیریو بشیرو کا معنی ہے خوش خبری دینا تو بشیرو عمل خوش خبری دو و لا تنفیرو نفر ایو نفیرو معنی نفرت دلانا دور کرنا تو لا تنفیرو نہیں ہے مت نفرت پھلاو و یسیرو یسیرو من آسانی کرنا تو امر یس سر آسانی کرو لوگوں کے لیے ولا تو حسرو آسا رہی آسر و کے ساتھ مانا مشکل میں ڈالنا تو نہیں ولا تو آسرو مشکل میں مت ڈالو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رو خوشخبری سناؤ لوگوں کو کیا کہ خوشخبری دو ولا تو اور نفرت مت پھیلاؤ وہ اور آسانی کرو ولا تو اور مشکل میں مت ڈالو پھر سے خوشخبری دو تو نفرو نفرت مت کھلاؤ یسرو آسانی کرو ولا تو اور مشکل میں مت ڈالو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمانی ہے یہ جو حضور اکرم اپنے قاصدین کو بتایا کرتے تھے جن لوگوں کو اپنا کافر نائب بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے ان کو آپ علیہ السلام جو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بس شروع کے جا کر لوگوں کو خوشخبریاں دو جنت کی بشارتیں دو آسانیاں بتاؤ لوگوں کو مشکل نہ ڈالو جہنم کی وعیدیں وعیدیں وعیدیں ہی نہ سناؤ کہ لوگ اتنا ڈر جائیں کہ وہ کیا ہو جائیں بالکل ڈر کر اتنا ممالکہ مت کرو کہ بالکل نہ امید ہو کر وہ کیا کریں آمال ہی چھوڑ دیں ان کو نہ امید مت کر دینا کر اسی طریقے سے آسانیاں کرو مت ڈالو کہ اس لیے خوف اور امید الخو جاؤ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناؤ لیکن خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ کہیں تھوڑی بہت وعید بھی سنا دیا کرو لیکن ہمیشہ وہ پر مت گزارا کرو لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو آسانیاں پیدا کرو اعمال کے اندر دیگر اسلامی احکامات میں لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو آسانیاں پیدا کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشرو خوشخبری دے دو خوشخبری دو ولا تو نفرو نفرت مت پھیلاؤ یسرو آسانیاں پیدا کرو ولا تو اور مشکل میں مت ڈالو دیکھیے گا ذرا بشرو ولا تنفرو نفرو بشرو پھیلے امر واؤ زمین فائے فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ انشایہ ہو کر ماتوف الفا لا لائے نہیں تو فعل فرو فیل فائل فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ انشایہ ہو کر ماتوف ماتو فلے ماتو اپنے ماتوف سے مل کر جملہ فعلیہ انشایہ محتوفہ یہ الگ واو اجتنافیہ اس جملے کی الگ ترکیب کرنی اور باپ والے کی الگ بیچ میں واو اجتنافیہ مطلب نیا کلام شروع ہو رہا ہے یہ ولا والا بالکل ما قبل کی طرح یہ سر ہوں فیل امر واؤیر انشاء ہو کر ماتوفا لے آئی تو, لا تو, لا تو اپنے ماتوف سے مل کر جملہ فیلیا انشایہ ماتوفا حدیث نمبر ایک سو چھپن حدیث نمبر 156 ٹھیک المریض وفق ہے المریضا و فکو الیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجی سے مبارکہ تین چیزیں بیان کی کیمرا کھلاؤ کھلانا الجا جائع پھوکا جس کو بھوک لگی ہو بھوکے کو کھانا کھلاؤ رو دھو آد یا او دو امر حیادت کرو المریض مریض کی وہ فکو فک یا اس کا معنی ہوتے ہیں چھڑانا آزاد کرنا العانی, العانی عانی کہتے ہیں قیدی کو آنی مانا قیدی اور اسی طریقے سے غلام پر بھی کبھی کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے آنی پر کیونکہ وہ بھی گویا کہ قید میں ہوتا ہے العانی قیدی یا غلام تو صحیح معنی آنے کے قیدی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکہ میں تین چیزوں کا بھوکے کو کھانا کھلاؤ المریضا مریض کی عیادت کرو بیمار کی بیمار پرسی کرو عیادت کرو وفکو الحدی چھڑا فکو اور چھڑاؤ عذاب کرواؤ العانیہ قیدی جی ہاں حضرت ابو موسیٰ شریف فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ہمیں حکم دیا ایک یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ نہ ہو کہ خود کھا کر باقیہ کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دو اور کوئی آپ کا پڑوسی ہی اور آپ کے شہر والا اور آپ کے ٹاؤن والا آ کر آپ کے کچرے سے چن کر کھانا کھا رہا ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ خود مریض کی عیادت کرو اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے حق المسلم, المسلم السلام عیادت المریض مریض کی کرنا مسلمان کے حقوق میں سے ہے اس لیے ان کی عیادت کیا کرو وفوقو العانیہ اور قیدی چھڑاؤ قیدی سے مراد یہاں پر بے گنا ہے جو حقدار ہو قید کا اس کو چھڑانے کے فضائل نہیں ہے جو کیا ہو بے گناہ قیدی ہو اس کو چھڑانا چاہیے یہ کیا ہے بہت بڑا ثواب ہے قیدی کو چھڑانا اسی طریقے سے غلام آزاد کروانا یہ بھی اس میں ضمن شامل ہے ورنہ اس کا صحیح معنی قیدی کے ہے دیکھیے اطحم الجا بھوکوں بھوکے کو کھانا کھلاؤ محدود مریض مریض کی عادت کرو فکو الدی چھڑا فیل واؤ ضمیر فائل فیل امر واؤ ضمیر فائل الجا مفول بحی فیل فائل مفول بھی مل کر جملہ فیلیا انشاء ہو کر محتو فال واؤ غرف عاطف غلری ویل امر واؤ ضمیر فائل المریض مفول بہی فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ پھیلی انشاء ہو کر ماتوف اول ٹھیک ہے جی اطح الجا محتوف عالیہ اور واؤ گھر فاطفہ غلریض محتوف اول واؤ عطف امر واؤ ضمیر فعل الحانیہ مفول بحی فیل اپنے فعل اور مفول بحی سے مل کر جملہ فیلیہ ہوکر ہو کر محتوف علئے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ فیلیا انشایہ محتوفہ حدیث نمبر ایک سو ستاون ون ففٹی سیون لاتبی کا فعن <لِلصلاة> حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرو ادیک کا معنی مرو اذان دینے والا جو مرغا فعن یو فضلہ بیدار کرنا کسی کو جگانا سلا نماز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروکو مت گالی دو مروکو سلاتی اس لیے کہ وہ جگاتا ہے نماز کے لیے اس لیے کہ وہ جگاتا ہے نماز کے لیے لا دی مت گالی دو مرو کو فن حضوق بول سلاب اس لیے کہ یہ جگاتا ہے نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں ہیں اپنی مخلوقات کے اندر اور اس نے مختلف چیزوں کے اندر مختلف حکمتیں پنہا رکھی ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیوان میں سے ایک جو مرغ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے ہاں اوقات کی تعین ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی اس کو نوٹ کیا ہو اور آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو کہ مروخ کے وقت کیا کرتا ہے آزان دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کو تم برا بلا نہ کہو اور اس کو گالی مت اور اس طرح کئی جانوروں میں کیا ہوتی ہیں اچھی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو کیا ہے گالی دینے وغیرہ سے منع فرمایا گیا ہے تو مرو کی یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ کہ وہ اس کو اوقات اس کو خود بخود یعنی معلوم ہوتے نا تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور یہ اوقات بتاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ فقحا نے ایک مجرب مرغے کے جس پر تجربہ کیا جا چکا ہو اس کے متعلق فکہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی آزان پر اوقات کی تعین نماز پڑھنا یعنی مرغہ جو مجرب مرغہ ہو تو اس کی آزان پر اعتماد کر کے نماز پڑھنی جائز ہے کئی طریقہ خواہ نے اس کا فتویٰ دیا ہے جب کہ وہ مجرب کیا ہو مرغہ ہو کہ اس کا تجربہ کئی بار ہو چکا ہو باقی یہ ہے کہ صاحب اکرام رعالی علیہ مجمعین کئی مرتبہ اپنے اسبار میں کیا رکھتے تھے مرغ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اس لیے کہ یہ کیا کرتا ہے اوقات بتاتے ہیں تو بہرحال منع کیا گیا ہے گالم گلوچ سے برا بلا کہنے سے تو کسی بھی چیز کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے ویسے بھی لاتسب الدی فہ نتمت ذولیسلات اس لیے کہ وہ جگاتا ہے تو یہاں پر آپ کو خود ہی ترجمے کے اندر ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ فا کون سا ہوگا اور جملوں کا اس میں تعلق کیا ہوگا گالی نہ دو مروخ کو کیوں اس لیے ریزن وہ کیا ہے فعن نہ ہو ذلی وہ جگاتا ہے نماز کے لیے ترکیب دیکھیے لات سب دی فیل واضو لائے نہیں مفولیا انوف مشبہ بال فیل اس میں یو فعل زمیر ہوا ضمیر فائل لام جار اصلات مجرور مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے فیل اپنے فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل معلل اور معلل مل کر جملہ فیلیا انشا تالیہ ہوا تو لاتا گالی مت دو یہ جملہ معلل ہے ٹھیک ہے تعلیلیہ ہے اور ان نہ انا اپنے سم خبر سے مل کر معلل ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں غالی رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن تو اس کی علت بتائیے تو یہ کیا ہے معلل ہے تو معلل اور معلل مل کر جملہ فیلیا انشایہ کال حدیث نمبر ایک سو اٹھاون ون ففٹی ایٹ لائق لائق ان بے نہئی نے وَهُوَ <غضبان> حضرت بکر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قوی اس کا معنی ہے فیصلہ کرنا حکم حکم کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے کو حاکم جس کو بھی وہ فیصلہ کرنے کے لیے تسلیم کر لیں چاہے وہ قابل ہو چاہے کوئی عام بندہ ہو اس کو بھی حکم کہ دیتے ہیں بین افن دو لوگوں کے درمیان وہ والا غصہ غصہ لا لائق ہر جز فیصلہ نہ کرے کوئی حاکم یا کوئی فیصلہ کرنے والا لا یقضین حکمن کوئی فیصلہ نہ کرے فیصلہ کرنے والا یا حاکم حکمون کا مانا آپ فیصلہ کرنے والا بھی کہہ سکتے اور حاکم کا معنی بھی بین بے دو لوگوں کے درمیان اس حال حال میں میں کہ وہ غصر اس حال میں کہ وہ غصہ تو غصے کی حالت میں کوئی بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اس وقت میں کیا کر جائے فیصلے میں کوتا ہی کر جائے غصے میں اس کو سمجھ میں نہ آئے غصے کی کیفیت میں وہ سمجھ نہ پائے اور وہ غلط فیصلہ کر دے اس لیے فقہانے ایک تو غصے کی حالت میں حدیث کی شروع سے منع کیا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی قاضی فیصلہ نہ دے کوئی مفتی فتوا نہ دے ایک بات دوسرا یہ کسی طریقے سے اگر اس کو شدید بھوک لگی ہو تب بھی وہ غصہ آ, تب بھی وہ فیصلہ نہ کرے اور اگر انتہائی زیادہ خوشی ہو اس وقت میں بھی فیصلہ نہ دے یعنی یہ وہ احکامات ہیں یہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں ممکن ہے کہ انسان فیصلے میں کیا کر دے غلطی کر تو عام نارمل حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے فیصلہ کرے ٹھیک ہے تو نہ غصے کی حالت میں ہو نہ بہت زیادہ خوشی کے حالت میں ہو نہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو اسی طریقے سے فضائے حاضر کے موقع پر بھی کوئی فیصلہ وغیرہ کرنا تو لوگوں کے بیچ میں یا غرض کسی وجہ سے انتہائی زیادہ انسان دکھی ہو کسی معاملے پر اس وقت میں کوئی فیصلہ کرنا تو یہ سارے وہ مواقع ہیں کہ اس مواقع میں انسان کو دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں غلطی کا امکان ہے لاق ابین نہ حکم ام بین ہر چیز فیصلہ نہ کرے کوئی فیصلہ کرنے والا کہ ہر چیز فیصلہ نہ کرے حاکم بے اثنین دو لوگوں کے درمیان وہ غضبان اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو تو لا فعل موقت بانون تاقید ہے فعل، ٹھیک؟ حكمن ذلحال حكمن ذلحال آگے اس کس حال میں فیصلہ نہ کرے حکم الحال بینا فی اطنعین لا مزافل فیل کے لیے واؤ حالیہ ہوا مبت غزبان الخبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال حکم الضلحال کے لیے ضلحال اپنے حال سے مل کر فائل لاقوین فیل کے لیے تو لا لاقوین فیل اپنے فائل اور مفولفی سے مل کر جملہ فیلیا انشاء اللہ پھر سے دیکھ لیجیے ترکیب لاقین لائن یقوین فیل حکم الضلحال بین اطنین مظاکلے غذبان خبر خبر مل کر, جملہ ہو کر حال حال اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ انشاء اللہ حدیث نمبر ایک اِيَّاكَ فَإِنَّ عباد اللہ کا وطنا امین حضرت معذی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا آپ جانتے ہیں کہ منسوب منفصل کی زمین ہے اور یہ جہاں پر بھی آتی ہے اگر کلام کے شروع میں آئے تو اس سے پہلے خیل مخضوف ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں ای ای اتق کا من تو کیا ہے ای ای اتق کا بچا اپنے آپ کو و تنا ہونا کس چیز سے ناز و نیامت سے تنا ہو ناز و نیامت خواہشات اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے جیسے بھی ہو ٹھیک ہے جی تو یہ کہوت پناہ بچا اپنے آپ کو ناز و نعمت سے ریزن وجہ کیوں فن عباد اللہ اس لیے کہ اللہ کے بندے امین نہیں ہوتے ناز و نعمت والے ناز و نعمت والوں میں سے نہیں ہوتے اللہ کے بندے اس لیے تم ناز و نعمت والے مت بنو بچو ناز و نعمت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان ہے حضرت معاذ نے جبل ال ربی اللہ تعالیٰ نو کو نصیحت فرمائی تھی جب ان کو اپنا قاصد بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ اے محاذ اگر تمہیں تمہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو تم کیا کرو گے آپ نے فرمایا آپ نے کہا کہ میں کتاب اللہ سے اس کا حل تلاش کروں گا یعنی کتاب سے قرآن مجید سے کہا اس نے بھی نہ ملے کہا یا رسول اللہ آپ کے طریقوں میں آپ کی سنت میں کہا پھر بھی نہ ملے کہا فرمایا میں اپنی رائے سے جواب دوں گا حضور نے اس وقت توصیر فرمائی تھی اور کہا تھا الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ. کہ جس نے اللہ جس نے اپنے پیغمبر کے قاسد کو یہ توفیق دی ہے تو اس یہی حضیر دلیل بنتی ہے کس کے لئے قیاس کے لئے بھی کہ اصول اربعام سے کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے اجماع ہے اور نمبر چار پہ قیاس تو برحال وہ مقصود نہیں ہے ہمارا تو حضرت معاذ نے جبل کو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا نہ ہوں اپنے آپ کو ناز و نیامت سے بچاؤ یہ نہ ہو کہ اپنی خواہشات کے لیے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کو مشقت میں ڈال دو اور تمہارے اپنے اصول و ضوابط بنے ہوئے ہوں کہ ایسا نہیں ویسا نہیں نہیں بلکہ لوگوں کے لیے لوگوں کے نفے کے لیے کام کرنا ہے اپنی ناز و نعمت کو مقدم نہیں رکھنا وجہ کیا بتائی اس لیے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ناز و نعمت والے نہیں ہوتے اللہ کے بندے ناز و نعمت والے نہیں ہوتے یقین جانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو میں کہتا ہوں جنت سے آپ کے لیے ہر ہر پل آپ کے لیے ہر چیز جنت سے بھیجی جاتی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اس کی خواہش کی ہے نہ کبھی چاہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ میں پیغمبر کہ اگر خدا سے کچھ مانگتا بھی تو مجھے رب دے دیتا لیکن اس کے باوجود میں اپنی کسم پورسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہوں اے میری امت والوں یاد رکھنا کہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے تمہارا مقصد آخرت ہے تم نے آخرت کے لیے اس دنیا کو کمانا ہے اس لیے کہ صحابی آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے اور میرے پیٹ پہ پتھر ہے تو حضور کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ پہ دو ہی تو اگر حضور چاہتے تو کیا مانسل نہ اترتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے اگر ہر سلمان کا اگر مقصد ہے تو وہ کیا ہے آخرت ہے بچا اپنے آپ کو نعمت سے کیوں فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين مشاء اللہ کے بندے نہیں اس لیے کہ اللہ کے بندے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں لیسوا بالمتنعمين وہ ناز و نعمت والوں میں سے نہیں ہوتے ترکیب دیکھیں یا کا ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ تقدیر عبارت اتق نفسا کا اس اس میں انت اس کا ب تقدیری عبارت اتقاقل تنا آپ کی ترکیب میں لکھا ہوا حدیث میں معطوف تو معتوف اور معطوف آلے مل کر مفول بھی ہی اطر کے لیے اتقل اپنی اپنے فاعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشا ہو کر معلل فاط علی انا عروف مشبہ بالفعل عباد الله عباد مضاف لفظ اللہ مزافل مظافل مزا مزاف مل کر اس میں انا لئی سو لیسو فعل ناقص سو فیل واؤ زمین اس کا اسم بالمتناعمین امی مستقر خبر با جار المتنعیمین مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہے ثبت فیل یا ثابت ان سیغے اس میں فائل کے ثبت فیل اپنی زمین فائل سے مل کر جمعہ فیلی یا خبریہ ہو کر یا ثابت ان سیغے اسم فائل اپنی زمین فائل سے مل کر شبہ جمعہ ہو کر خبر لیسو, لیسو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر انہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل معلل اور معلل مل کر جملہ خیلیا انشایہ تالیا الحمد للہ رب العالمی